اس لیے کہ وہ مکلف نہیں آئے ماخذ ہو چھا شاہ مخلوقات اے پر اللہ تبارک و تعالی شان ہو اس کی مرضی کہ قسم کھائے جس چیز کی چاہے اپنی مخلوقات سے تمبی انعالہ شرف ہی بستے تمبی کرنے کو بر شرافت اس مخلوق کے اور جس کی قسم کھائے گا ظاہر اس کی شان بڑی ہے سمجھا سی مرکات شرم اسکات ہے ماخذ نمبر دو اللہ طیبی رحم اللہ فرماتے ہیں کد اب سم اللہ ہو بھی مخلوقات ہی اگر سوال کیا جائے کہ اللہ نے بھی تو اپنے مخلوقات کی قسم کھائی ہے جس رکھو اللہ تعالیٰ کا وصافات وزاریات بس, صافات بس پس جواب یہ ہے ان لاہے تعالی کہ اللہ تمہارا کو تعالی کے لیے قسم کھائے بیما شا میں مخلوقات ہی جس چیز کی چاہے اپنے مخلوقات سے تم بھی انالا شرف ہاں سن رہے ہو یہ تیبی جو ہے تیبی مشکات کی شرح ہے سمجھا سی پہلی شرح مشکات کی یہی تی بی ہے مشکات والا شاگرد ہے تی بی والا استاد ہے مشکات والا چاہ ہے اور تیبی شرح والا چاہ ہے شاگرد نے متن لکھا ہے استاد نے اس کی شرح لکھی ہے بزرگوں آج کل تو استاد اپنی توہین سمجھتا ہے یہ شاگرد نے مشکاط شریف لکھی ہے مشکاط المسابی اور استاد نے پھر اس کی کیا لکھی ہے شرح لکھی ہے سب سے پہلی شرح اللہ طیبی نے لکھی ہے مشک شریف کی بڑی مایا ناز شرح ہے بعد والے سارے شار ہی اسی سے نقل کرتے ہیں سب کو پہلا جواب کیا آیا کہ اللہ پاک مقلف نہیں ہے شریعت کا اللہ کی مرضی جو چاہے کام کرتا رہے سمجھ رہے اسے جو؟ دوسرا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جتنی بھی قسمیں ذکر فرمائی ہیں پرانے پاک کے اندر یہ در حقیقت قسمیں نہیں یہ شواہد ہیں یہ چاہیں یہ قسمیں نہیں ہیں بلکہ یہ چاہیں قسم تو وہاں ہوتی ہے جہاں بات کو پکا کرنا مقصود ہوتا ہے اللہ تبارک تعالی نے بعد والے کلام کے لیے پہلے شواہد پیش فرمائے ہیں اس لیے یہ حقیقت قسم ہے ہی نہیں فلا اعتراض ہے اس لیے اعتراضی نہیں ہے سمجھا پرانے پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں عرض کرتا رہوں گا منطبق کرتا رہوں گا الجواب سان پڑھو یہ باپ تسمیا نہیں بلکہ اشاد کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مراد ان قسموں سے مقسم بھی کی تعظیم نہیں بلکہ ایک مخصوص مداعت کے لیے ان قسموں کو بتا اور شاہد اور دلیل پیش کیا گیا ہے ماخذ اللہ بدر عالم میٹھی رحمولہ فرماتے ہیں وہنا کا جواب ان آخر الل بیوی یہاں پر ایک اور جواب ہے بیضاوی رحم اللہ کی طرف سے حاصل ہو خلاصہ اس کا یہ ہےقلام فل قرآن قرآن پاک کی جو قسمیں بھی یہ معلوم بھی کی تعظیم کے لیے نہیں آئے مرادلے تو میں اقسام ارفیا بلکہ مدخول باپ ان کا شہادات ہے واسطے ان چیزوں کے اس مضمون کے جو ان کے بعد آ رہا ہے شہادات مشہور تو یہ شہادات ہیں اور ان کے بعد آنے والی بات جو ہے وہ مشہور اللہ ہے لاح الفلوف مالے, کوئی حلف اور معلوم ہے لے نہیں تاکہ اعتراض مارے دھوے تو سن رہے ہو دی دی. کتنی جواب آ گئے دو. دو اور ہے حضرت شرپ فتیا کیا ہے شرک پھر طرف دیکھو گے میں بتاؤں شرک شرپ فتس مجھے ہے اللہ تبارک مطالعہ کے علاوہ کسی نوری ناری خاکی مخلوق کے بارے میں علم ما فوق الاسباب اور قدرت کتنی لفظ ہیں وہی لفظ آ رہے ہیں علم ما فوق الاسباب اور قدرت ما فوق الاسباب کا عقیدہ رکھ کر سمجھا یہ نظریہ قائم کیا جائے کہ مجھے یہ بیٹا اس ہستی نے عطا کیا ہے اور اس عقیدے کے تحت اس لڑکے کا یا لڑکی کے نام کی نسبت کی جائے اس بزرگ کی طرف اس کی عطا کی نسبت کی جائے اس بزرگ کی طرف مثلا ہمارے علاقے میں نام رکھتے ہیں نبی بخش نبی بخش کہاں نبی کا بخشا ہوا نبی نے یہ بخشا ہے ہمیں آتا کیا ہے جی علی بخش حسین بخش تو سمجھ رہے ہو یہ جو ہیں یہ نام رکھے جاتے ہیں ان ناموں میں نظریہ یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب نے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین نے انہوں نے مہربانی کیا کہ یہ بیٹا ہمیں خدا سے دلوایا ہے سمجھ رہے ہو اس کا نام ہے شرک فتسمیہ کیا ہے اس قسم کے ناموں میں سنو بات اس قسم کے ناموں میں اگر یہی شرکیہ نظریہ ہے کہ وہ بزرگ عالم الغیب ہے اور مختار کل ہے میرے اس نام رکھنے کو وہ معلوم کر لے گا اور مجھ سے راضی ہوگا میری جان مال میں برکتیں ڈال دے گا تو یہ شرک کیا نام ہے اور یہ شرک ہے اس کا تبدیل کرنا واجب اور ضروری ہے اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے یوں ہی ایسے نام رکھ دیا گیا تو پھر شرک تو نہیں ہے کیونکہ شرک کی عقیدہ نہیں لیکن نہ جائے گا حرام ضرور ہے سمجھ رہے ہو یہی جی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ کو تین نام زیادہ پسند آئیں عبداللہ اللہ عبد الرحمان اور عبد الرحیم کیوں اس لیے کہ ان کے اندر اللہ پاک کی بڑی سفتی ہیں اور پھر اس سے پہلے لفظ عبد ہے سمجھا آپ نے سمجھا ان تین ناموں کے بعد وہ نام اللہ کو پسند ہے جس کی آخر میں اللہ کی صفت و ابتدا میں اللہ سے ہو آبد الغفار عابد الجبار آبد القحار سمجھا سر عبد القفور عبد القدوس عبد الشکور یہ جی نام اللہ کو زیادہ پسند ہے سمجھ رہے ہو سم فائدہ اگلے صفحے پر لکھا ہے فائدہ لکھا ہے شرکیا قیدہ کسی غیر اللہ کو متصرفل الامور اور غیر دان سمجھ کر کے مات آپ اس قسم کے نام رکھنا شرک فل عبادت ہے کیا ہے شرک فکتس میں ہے شرک فی عبادت شرک فکتس میں ہے اور اگر شرکیا عقیدہ نہیں تو پھر شرک تو نہ ہوگا لیکن حرام اور موجہ بے فشک ضرور آئے سمجھ رہے ہو لما آتا ہوما صالحن جال شرتا پس جب عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تندرست بیٹا میاں بیوی بی کٹھے ہوئے بیوی بی کو جمع اپنا ہو گیا حمل ہو گیا تو دونوں پکار رہے ہیں ولہ ربا ہوما لین آ تی تنا لنکون سالحن کا من تندرست بچہ یا اللہ اگر تو نے تندرست بچہ عطا فرمایا تو ہم تیرے شکر گزار رہیں گے لیکن جب اللہ نے بیٹا دیا کہتے ہاں فلانے حضرت صاحب نے مہربانی فرمائی ہے فلانے بزرگ نے مہربانی فرمائی ہے فلما آتا صالحا سالح جال سرکا سیما آتا پر جبکہ عطا فرمایا اللہ پاک نے ان کو نیک تندرست بیٹا کرنے لگ گئے بس اس کے شریک بھی جو آئے نعمت کے جو عطا فرمائی اللہ نے ان کو پتا بلند و بالا ہے اللہ تبارک و تعالی ان ہستیوں سے جنہیں یہ شریف کرتے ہیں سمجھا سر ہو ہمارا اللہ کا بھی شرک زدہ ہے شرک گڑھ ہے سمجھا سر ہمارے ہاں رواج ہے کہ عورت کو حمل ہوتا ہے تو درمیان حمل کے اندر پھر جاتے ہیں سمجھا پیر کے مزار پر ہمارے ہاں کہتے ہیں ادھ گبدی پاتری ادھ گبدی پاتری سمجھا سر یعنی حمل کو آدھا عرصہ گزر گیا چھ مہینے گزر گئے تو وہ بڑا تھال ہوتا ہے چوری کا بنا کر لے جاتے ہیں بزرگ کے مزار پر سمجھا سر پھر جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پھر منت مانتے ہیں پھر اس کے بال مٹواتے ہیں لیکن تھوڑے سے بال جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں سمجھا سر پھر وہ جاتے ہیں اٹا گھٹا لے جاتے ہیں اور بچے کو بھی لے جاتے ہیں وہاں جا کر وہ بال منڈواتے ہیں اور وہ آٹا جو ہے وہ پکاتے ہیں گوشت پکاتے ہیں پھر وہاں کے جو بائیمان مشرق سارے پھر رہتے ہیں وہ مل کر سارے کھاتے ہیں آٹا گھٹا بعض عورتیں تو پھر منت مانتی ہیں کہ پی میں کو پتر دیوا وجے واجے نالم سان وجے بازے نالم سان ڈھول باجے بجا کر آؤں گی سمجھا کہ وہ پھر منت کا حصہ ہوتا ہے باقاعدہ ڈھول والے کو بلایا جاتا ہے اور اس سے پیسے مقاب طے کیے جاتے ہیں اور اسے وہ ڈھول بجاتا جاتا ہے اور وہاں تک جاتے ہیں پیدل جاتے ہیں پاؤں ننجے جاتے ہیں انجازو. وہاں جا کر پھر جی سارا شرک ہوتا ہے ہمارا جو اصلی وطن ہے وہ بھی شرک گڑھ ہے میرا شرکی شرک ہے وہاں اب تو کچھ سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو ورنو اس طرف اس طرف ہر طرف سے پیر ہیں سمجھا بلکہ ہمارے قریب جو بستی کے اوپر جو قبرستان ہے وہاں اسے کہا جاتا ہے شود شہید شہدا کا قبرستان ہے کون ہے شہید ایک مسلمان دو ہندو ہندو بھی شہید ہیں ان کا روزہ بنا ہوا ہے اور ان کے روزے کے باہر ان کا کتا بھی مدفون ہے سمجھا سر جانوروں میں جب بیماری پڑتی ہے نا تو وہاں لے جاتے ہیں جانوروں کو سارا دن ارد گرد چلاتے رہتے ہیں شام کو وہیں بٹھاتے ہیں نوراتیں بٹھاتے ہیں جانوروں کو آئے گا انشاءاللہ شاء آگے پڑھیں گے کہ جس طرح مسلمان اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ کے گھر میں مشرق جو ہے وہ بزرگ کی قبر پر اتکاف بیٹھتا ہے نوراتیں بیٹھتا ہے اور پھر صرف خود نہیں بیٹھتے جانوروں کو بھی بٹھاتے ہیں جانور بیمار ہو جاتے ہیں جب تو جانوروں کو بھی بٹھاتے ہیں بس اللہ نے کرم فرمایا والد صاحب رحم اللہ کو اللہ تبارک تعالی اس طرف لے آئے اور مبحدین کے سردار بن کر فوت ہوئے والد صاحب رحم اللہ کا بھی جب پیدا ہوئے تو ہمارے دادے کی اولاد نہیں تھی اور نرینا بیٹیاں تھیں بیٹا کوئی نہیں تھا تو والد صاحب پہلے پیدا ہوئے تو پھر جا رہے تھے ان کی منت دینے کے لیے اونٹوں پر گھٹا بھی ساتھ تھا آٹا بھی ساتھ تھا گھٹا بھی ساتھ تھا تو بستی کے باہر نکلے اللہ پاک کی حکمت وہ گھٹا جو ہے وہ اونٹ کے پاؤں میں آ گیا تو اونٹ جو بدکا ایسے تو گرے سارے نیچے سمجھا سر ایک چھوٹا بچہ تھا اور وہ بھی مر گیا وہیں اسی موقع پر اور دوسروں کو بھی کسی کو کچھ ہوا کسی کو کچھ ہوا روتے ہوئے پھر گھر واپس آ گئے سمجھا سر اس طرح یہ واقعہ ہوا ہاں اللہ اے واقعہ سناتے تھے کہ ہماری ایک گدہ تھی اس کام کاج کرتے تھے غریب لوگ تھے بالکل محض غریب تو وہاں شیخ عبد جو ہے مدفون پیر ہے بڑا وہاں میلہ لگتا ہے سال بعد تین دن وہ زمانہ تھا ہندو یہاں رہتے تھے تو والد صاحب وہاں تھے تو وہ ہندو آیا ایک دادے کے پاس دادا مرہوم کے پاس کہ تیرا بیٹا پڑھنا لکھنا جانتا ہے اس کو لے چل وہاں میں مٹھائی بیچوں گا اور وہ سودا جو ہے وہ لکھتا جائے سارا لین دین لکھتا جائے تو دادے نے کہا والد صاحب کو کہ چلو غربت کا دور تھا چلو کچھ نہ کچھ چار پیسے بن جائیں گے چلے گئے سارا دن وہ سودا بکتا رہا والد صاحب لکھتے رہے اتنی پیسے فلاں فلاں یہ سارا جس طرح رات آ گئی سونے کا وقت آ تو دادا مرحوم کہے کہ نیچے سوتے ہیں زمین پر والد صاحب کہیں کہ چار پر سوئیں گے دادا کہے تو بزرگ کا مزار ہے ہم اوپر کیسے سوے ہم یہاں بےد بھی ہے یہ چار پر ہم سوے ہمیں کوئی نقصان ہوگا ہمیں ہم میں نہیں سوتا اوپر میں نیچے سوؤں گا والد صاحب نے کہا نہیں میں اوپر سووں گا ہر حال میں تو دادے کو بھی اوپر سلایا چار پئی پر خود بھی سو گئے اتنے فاق یہ ہوا کہ وہاں بستی میں گدا کھڑی تھی ہماری رات کو جو وہ آئی نا ہم جس کو کہتے ہیں سمجھا کیا کہتے ہو پتہ نہیں تم ہاں یار عجیب سا نام ہے مجھے بھول رہا ہے ترک ہم اس کو کہتے ہیں اچھا <سطور> <سطور> وہ آئی اور گدا کو مار گئی گدا وہ درندہ ہے نا وہ گدا کھاتی ہے جانور کھاتی ہے جانور کو اس نے گدا کو مار دیا صبح کو جو دادا اور والد صاحب باپا سا ہے تو گدا مری پڑی ہے دادے نے کہا دیکھا نقصان ہوا نہیں ہوا میں نے کہا تھا نیچے سو میں تو نے مجھے چار پر سلایا ہے یہ نقصان ہوا ہے ہمارا سمجھا سر بعد میں وہ بھی وید ہو گئے تھے دادا مرحوم بھی وہ ہو گئے تھے اچھا سر ماخذ نمبر دو میں نے ان کون یو سمون ابنا اہم اب اور ان شرکوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے نام عبد العزا شم صبح رکھا کرتے تھے فرمایا اللہ چاہا ہے شرک پھر سی یہ زبان والی عبادات اب ختم ہو گئی ہے زبان والی عبادات جو تھی نا لسانی عبادات پہلے دعا کی بحث آئی پھر اس کے بعد ہلف کی بحث آئی پھر اس کے بعد تسمیہ کی بحث آئی ہے ایک عنوان چھوٹا ہوا ہے شرک پھر ذکر وہ انشاءاللہ دعا کرو کتاب تباہ ہو اس کے اندر انشاءاللہ لکھیں گے شرق فی ذکر یہ ہے کہ وہ لوگ ہم لوگ جس طرح اللہ کا نام پڑھتے ہیں تبرک کے لیے کس کے لیے وہ لوگ اپنے بزرگوں کے ناموں کا ورد کیا کرتے تھے تبرک کے لیے سمجھا سر علم معل اسباب قدرت معاف اسباب کے تحت وہ اپنے بزرگوں کے ناموں کا چا کرتے تھے ورد کرتے تھے جس طرح ہم کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ وہ یا لات یا لات یا عزا اس طرح نام پڑا کرتے تھے اللہ نے فرمایا تبارا قسم و ربے کا زل جلال ہے برکت جو ہے وہ صرف اللہ کے نام کے اندر ہے جو ظل جلالے ول ہے اور کسی کے نام کے اندر نہیں ہے بہرحال اب شرک پھر سکھدہ تھے عبادتیں بدنی کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے میری طرف دیکھو حضرت سجدہ کے دو معنی ہیں ایک لغوی اور ایک شرعی ایک لغوی اور ایک لغوی معنی سکھے کا کیا ہے النا کیا معنی ہے الانحناء سر نیچا کرنا سر کو نیچا کرنا یہ جی سجدہ ہے اور دوسرا معنی ہے شرعی شرعی معنی ہے وض الجبات الل ارض ماتھا زمین پر رکھنا ماتھا زمین پر رکھنا سمجھا لغوی معنی چاہے الانحناء اور شرعی معنی چاہے وضع الجبات الل الارض یہ لغوی اور شرعی ہو گیا پھر ہر دو دو قسم ہے ہر دو سجدہ عبادت اور سجدہ گئے و تعظیم قسم اول کیا ہے سجدہ عبادت اور قسم دوم کیا ہے سجدہ جائے و تعظیم سمجھ رہے ہو جی سیکھ عبادت کیا ہے جی میری طرف دیکھو گے سمجھو سمجھو کسی ہستی کو کسی ہستی کے متعلق علم ما فوق الاسباب اور قدرت ما فوق الاسباب کا عقیدہ رکھ کر یعنی یہ عقیدہ رکھ کر کہ اس کو میرے ہر حال کا ہر قول کا ہر فیل کا پورا پورا علم ہے اور قدرت معافہ کا لات یعنی یہ کہ مجھے نفع پہنچانا نقصان پہنچانا عزت ذلت بیماری تندرستی میری ساری اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے یہ نظریہ رکھ کر اس کو سجدہ کرنا خاص سکھ لغوی کرنا خاص سکھ گائے اصطلاحی کرنا اس خاص سجدہ لغوی کرنا خاص سکھا ہے یہ اس ہستی کی عبادت کرنا ہے اس ہستی کی کیا کرنا ہے اگر اللہ کے متعلق یہ نظریہ رکھے گا اور اللہ کو سجدہ کرے گا تو یہ اللہ کی کیا بنے گی عبادت بنے گی اور عین ایمان ہے اور اگر کسی غیر کے بارے میں یہ نظریہ رکھے گا اور علم اور قدرت ما فوکل اسباب کا اور اس کو سجدا کرے گا تو یہ اس کی عبادت اور عین شرک بنے گا بات سمجھے یہ سی اچھا صحیح حضرت شرک فی سجدہ شرک فی سجدہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ کے علاوہ پہلے تھا متلکن کوئی ہستی اب آ رہا ہے شرک اللہ کے علاوہ کسی نوری ناری خاکی مخلوق کے بارے میں علم معاف اسباب اور قدرت معاف اسباب کا نظریہ قائم کر کے اس کو سجدہ کرے ہاں لغوی خال اور یہ پیزا رکھے کہ چونکہ اس کو پورا پورا علم ہے وہ میرے سجدے سے خوش ہو کر میری جان میں مال میں عزت میں برکات ڈال دے گا سن ہو اگر میں نے سجدہ نہ کیا تو وہ جان رائے ناراض ہوگا میری جان مال میں نہ ڈال دے گا مجھے برباد کر ڈالے گا تو یہ شرک ہے اور اصلی اور حقیقی کفر ہے زجری اور تعدیدی نہیں ہے مشرقین مکہ بھی اسی شرک میں مبتلا تھا کوئی سمجھ آیا ہے اب عبارت پڑھنی والد صاحب رحم اللہ کی حکم سجدہ عبادت حکم سجدہ دیں سجد کہاں لکھا ہے حکم سجدہ عبادت صفہ نمبر ستائیس ہے حکم سجدہ گئے ہاں پڑھو اللہ تبارہ کا وطالہ کے علاوہ کسی مخلوق کو اس قسم کا سدھا کرنا اس کی عبادت کرنا ہے اس کی اگر ساجد اپنے اس سدا کو عبادت اور اپنے مسجد کو معبود نہ کہے لہذا یہ سیدھا کرنا صریح کفر اور اصلی شرک ہے اور سدھا کرنے والا حقیقی کافر اور اصلی مشرق ہے آکا میں کفر و ارتجاج اس پر جاری ہوں گے حتٰ کہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اس قسم کا سیدھا کسی دین سماوی میں کسی مخلوق کے لیے آنکھ جھپکنے جتنی دیر کے لیے بھی جائز نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ ہر ماسم اللہ تعالیٰ کے لیے کت حرام رہا ہے سن رہے ہو کسی مخلوق کے لیے کبھی بھی جائز نہیں ہوا اب اللہ آلو سیرم اللہ کی عبارت پر شام سال اللہ معلوزی فرماتے نسود شرعت عبادتن و عبادت غیر ہی سبحان ہو شرکن غور ہے سجدہ شرعی عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ صبح شیر کا ہے محرم سی جمی الادیان والازمان حرام کر دیا گیا ہے تمام ادیان و ازمان میں بلا اراحا حلت بھی آسر منل آسارے اور نہیں گمان کرتا میں اس کو کہ حلال ہوا ہو کسی زمانے میں زمانوں سے کسی زمانے میں بھی حلال نہیں ہوا رونی کا حوالہ ہے فارم سلف نمبر دو حضرت اللہ ہی لکھتے ہیں جو کہ کے برائے ادائے حق کے ابودیت باشد ایک قسم سیدے کا وہ ہے جو حق کے ابودیت کے ادا کے لیے ہو وہ ان کے سندر جمی ادیان و جمی ملل برائے غیر خدا حرام بمنوست اور اس قسم کا سیدھا تمام مذاہب اور تمام ملتوں کے اندر غیر خدا کے لیے حرام اور ممنوع مملوائے وہیج گاہ جائز نہ شدہ اور کبھی بھی جائز نہیں ہوا کبھی بھی تفسیر عزیزی ماخذ نمبر ون واقعی منہ بجو کل مسجد مخلسی سی نا لہدین اور قائم کرو تم سیدھا رکھو تم اپنے چہروں کو وقت ہر سجدہ کرنے کے یعنی سجدہ کرو تو ایک اللہ کی طرف چہرہ رکھو اور کسی کو سیدھا نہ کرو اور پکارو تم اسے خالص کرنے والے اس کے لیے پکار کو ماخذ نمبر دو لا تس جدول سے بلا لمے نہ سیدھا کرو سورج اور نہ چاند کو تم یا ہوتا بجون اور سدھا کرو تم اور ذات پا اللہ کو وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا سورج اور چاند کو اگر ہو تم صرف اسی کی باتیں کرتے ہو ماخذ نمبر تین انل مساجد اللہ ہے فلا تدم اللہ ہے اہدا اور یہ پھر سارے سدھے صرف اللہ کے لیے آئے نہ پکارا کرو تم اللہ کے ساتھ کسی ایک کو کسی ایک کو بھی مساجد کے لفظ کے تین معنی ہیں کتنی معنی ہیں ایم. تین معنے ہیں سنو بات کتنی معنی ہیں تین پہلا معنی ہے مساجد کا سج کیا معنی ہے سجدے سارے سجدے اللہ کے لیے ہیں تعظیم کے عبادت کے سارے دوسرا معنی مساجد کا دوسرا معنی ہے مساجد کا سجدہ کرنے کے اعضا کیا وہ اعضا جن پر سجدہ کیا جاتا ہے نبی علیہ صلاح تو وقت نے فرمایا ہے عمیر تو ان اسجدا سب آتے آج حکم ہوا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں کتنی ہڈیوں پر وہ کون کون سی ہیں دو پاؤں دو گھٹنے کتنی ہو گئے چار دو ہاتھ اور ایک چہرہ کتنی ہو گئے سات سات ہڈیاں ہیں جن پر سجدہ کیا جاتا ہے ان المساجد مساجد سجدا کرنے کے اعضا وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں یعنی میاں اگر سیدھا کرنا ہے معین الدین اجمیری کو تو اس کے بنائے ہوئے اعزا کے ساتھ اس کو سیدھا کرو ظالم و آزاد سکھ کے خدا کے بنائے ہوئے ہیں خدا کے بنائے ہوئے آزاد کے ساتھ غیروں کو سیدھا کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہو تیسرا معنی تیسرا معنى ہے مساجد کا سجدا کرنے کی جگہیں سجدہ کرنے کی اور سجدہ کرنے کی جگہیں ساری زمین ہے نبی علیہ سلاد و تسلیم میں فرمایا جو لیل لی و مسجدہ میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے پہلی امتوں کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ نماز پڑھیں تو اپنے مابد خانے میں آویں لیکن ہمارے لیے یہ اجازت مل گئی کہ جہاں وقت آ جائے زمین پر نماز پڑھ سکتا ہے بندہ ساری زمین حضرت کے لیے کیا بنا دی گئی ہے مسجد کیا بنا دی گئی ہے اب مانا کیا ہوگا انل مساجد الیلہ سجدہ کرنے کی جگہیں یعنی ساری زمین کس کی بنائی ہوئی ہے اللہ اگر غیروں کو سجدہ کرنا ہے تو ان کی بنائی ہوئی زمین پر ان کو سجدہ کرو نے ہو اب تینوں مانے ملا ہو تو مانا کیا ہوگا ان مساجد سجدہ کرنے کی جگہیں بھی اللہ کی سجدہ کرنے کے آگاہ بھی کس کے اس لیے سارے سجدے بھی کس کے اللہ تو سن رہے ہو آگے پڑھو ماخذ نمبر چار بلاتن کے خل مشرقہ کی اور نہ نکاح کرو شرک کرنے والی عورتوں کے ساتھ حتا کہ ایمان لے آئیں اور البتہ ایک باندھی ہو ایمان والی وہ بہتر ہے شرک کرنے والی ہرا سے اور اگرچہ اچھی لگے وہ مشرقہ تمہیں اور نہ نکاح کرا دو اپنی بیٹیوں بہنوں کا مشرقین کے ساتھ حتا کے ایمان لائیں وہ اور البتہ ایک باندھا ہو ایمان والا وہ بہتر ہے شرک کرنے والے ہور سے اور اگرچہ اچھا لگے تمہیں اللہ کا یا دون یہ لوگ مشرقین دعوت دیتے ہیں طرف آگ کے اور اللہ دعوت دیتا ہے طرف جنت کی اور مغفرت کے ساتھ اس کے اپنے حکم کے فضل کے اور واضح کرتا ہے اپنی یاد تاکہ لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں فام سال پڑو پہلے کافر اور مسلمان میں نسبت ناطا جاری تھا کافر اور مسلمان میں نسبت ناطا جاری تھا اس آجت سے حرام ٹھہرا اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا ان کا نکاح شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر ایک بات معلوم ہے وہ علم معافوں کا یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے یعنی قدرت معاف الاسباب اسباب یا ہمارا بھلا برا کرنا اس کے اختیار میں آئے اور یہ کہ اللہ کی تعظیم اوروں پر خرچ کرے مثلا کسی چیز کو سیدھا کرے اس سے حاجت مانگے اس کو مختار جان کر اس نے وہ سیدھا کرے یا حاجت مانگے مختار جان کر بہرال جو ہے غیر اللہ کا وہ کیا ہے؟ شرک و کفر ہے چاہے ماخت نمبر پانچ پر ہو ماں کون بسر نہیں ہوتے حکم وبوت ثم یقول سے نہیں جائز کسی بشر کے لیے یہ کہتا فرمائے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت پھر کہتا پھرے لوگوں کو کہ ہو وہ بندے میرے سوا اللہ پاک کے ولا کن کون ربانی جینا لیکن وہ تو کہے گا کہ ہو وہ تم رب والے بسب اس کے جو ہو تم سکھلاتے ہو تم کتاب اور بس سبب اس کے جو ہو تم پڑھتے ہو بلایا مور نبی نا ار بابا اور نہیں حکم کرے گا وہ بشر تمہیں یہ کہ بنا لو تم ملک اور پیغمبروں کو رب آیا مور بال کوفرے باز تم مسلمون آیا حکم کرے گا تمہیں وہ کوفر کرنے کا بعد اس کے جو تم مسلم بن گئے اب شان رضول پڑھو نے آپ دبن حماید لے آیا ہے روایت کی ہے آپ دبن حمایت نے فرماتے پہنچیے مجھے یہ بات کہ بے شک ایک جوان نے کہا یار اللہ اللہ والے کا کما جو سلوم و بازن سلام پڑتے ہم اوپر تیرے جس طرح سے سلام پڑھتا ہے بعض ہمارا اوپر باز کے افلا نسجد جو دولا کا اے بس نہ سیدھا کریں ہم تیرے لیے کال قالا نہیں بلا کرم ہوں یقم لیکن عزت کرو اپنے پیغمبر کی بقار فل حق کالے آلے اور پہچانو حق, و حق کو بس سے آلے حق کے لا جم بگئی پگ کہ شخص کیا جائے کسی ایک کو سوا اللہ تبارہ کا بتا کے فن زلت تو نادل ہو گئی آج مکانے بشر نہیں ہوتی سمجھ رہے ہو ماخذ نمبر 6۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما حکم تو آ مورو آہادن جو اگر ہوتا میں حکم کرتا میں کسی ایک کو دے کے سیکھا کرے کسی ایک کو البتہ حکم کرتا میں عورت کو دے کے سیدھا کرے اپنے خامند کو او سن رہے ہو فل باب ان جبل سوراقا ابن مالک ابن جوش میں ابن, ابن و تلق ابن علی ام سلما و, و ابن عمر کتنی نمبر لگ گئے دس نمبر اس صاحب کرام ابو حرارا ایک معاذ ابن جبل دو سوراخا تین عائشہ چار ابن عباس پانچ عبد اللہ ابنبی اوفا چھ تلک ابن علی سات ام سلمہ آٹھ انس نو ابن عمر دس دس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے ماخذ نمبر سات اللہ خس کی فرماتی ہے حتی لو سجد البت نفسا کا فرا ہتالو سجد ال کابت نفسا اگر خود کابے کو سجدہ کرتا ہے تو وہ بھی پکا کافر ہے چاہے کابے کو اگر سجدہ کرتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے خدا کو سجدہ کرے کابے کی طرف منہ کرے سجدہ کس کو ہوے کابے کو سجدہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا ماخذ نمبر آٹھ امام راضی رحمہ اللہ یہ عبد المختار جلد اول صفحہ دو سو ننانوے ہماری فقہ کی موت پر کتاب ہے امام راضی رحمان اللہ فرماتے ہیں لئن سجود العبادت لغیر غیر اللہ ہے کفرن اللہ کے علاوہ غیر کو سیدھا کرنا سدھا عبادت کا کرنا کفر ہے چاہے؟ ماخذ نمبر نو امت مسلمہ کا کرنن بادہ کرنن اس بات پر اتفاق رہا اور ہے رہا اور اتفاق پہلے بھی رہا اور اب بھی ہے کہ خدا تعالی کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا خواب و انسان زندہ ہو یا مردہ ہو خواب قبیل ہے جمعات ہو یا حیوانات الغرض کوئی بھی خدا تعالی کے سوا ہو اس کو سجدہ عبادت و بندگی کی نیت و ارادہ سے کیا جاوے اور اس کو معبود قرار دے کر سجدہ کریں تو یہ سجدہ سری کفر کیا ہے شریف کفر اور خروج جانے ایمان ہوگا اور اس کا مرتکب یقیناً کافر اور مرتد ہو جائے گا کافر اور فتاوا دار الوم دیوبند جلد پانچ اور چھ سفا ایک سو چھبیس ہے سمجھ رہے ہو پرانے فتاو کا جلد پانچ چھ ہے مذہب مشرقین دربارہ سیکھ گئے مذہب مشرقین دربارہ سیکھ ہے پڑھو مذہب اسلام کے خلاف مشرقین کا مذہب تھا اور ہے کہ سیدھا عبادت اللہ تعالی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہمارے معبودوں کے لیے بھی جائز ہے ہمارے معبودوں کے لیے بھی ماخذ نمبر اول بجت تو ہا و قوم ہا یس دیدون علی شم سے مندون پایا منس بلکیس اور اس کی قوم کو سیدھا کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوا اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو بس روک دیا ان کو صحیح راہ سے بس وہ نہیں رہا پاتے اس بات کی طرف کے نہ سیدھا کریں یہ کہ سیدھا کریں وہ اللہ پاک کو وہ ذات پاس جو نکالتا چھپی چیزوں کو آسمانوں اور زمینوں میں اور جانتا جو کچھ کے تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اللہ اللہ اللہ اللہ تبارک بتانا کی ذات پاس نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر صرف وہی وہی مالک ہے آش عظیم کا تو وہ لوگ سیدھا کرتے تھے نا صحیح مشرق جو ہے وہ غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے ماخذ نمبر دو پمن ہاں انزدونسلام بن نجوم ہے اور ان شرکوں میں سے ایک شرک یہ بھی ہے کہ وہ سجدہ کیا کرتے تھے اسلام اور نجوم کو بس آ گئی من سکھا لے غیر اللہ تعالا سے سمجھ رہے ہو میری طرف دیکھو حضرت یہ تو تھا سجد عبادت کیا تھا اور نمبر دو میں سد تہیا و تعظیم سد تہیا سد تہیا و تعظیم یہ جی ہے کہ شرکیہ عقیدے سے بالکل خالی ہو علم ما فوق اسباب اور قدرت ما فوق اسباب کا نظریہ بالکل نہ ہو, نا ہو. اس عقیدے سے خالی ہو کر فقط تعویم کے لیے کسی غیر اللہ کو سیدھا کیا جائے فقط تعویم کے لیے غیر اللہ کو کیا کیا جائے شرک عقیدہ نہ ہو شرک عقیدہ سے خالی ہو کر غیر اللہ کو سدھا کیا جائے اس کا کیا حکم ہے اس کے حکم جو ہے کہ حضرت سکھائے تحیہ جو کیا جا رہا ہے وہ یا تو ایسی چیز کو کیا جائے گا جو کفر و شرک کا شعار ہے کفر و شرک کا یا ایسی چیز کو کیا جائے گا جو کفر و شرک کا شعار نہیں ہے کفر و شرک کا شعار جس طرح بت ہے قبر ہے بت ہے قبر تو یہ بھی کفر ہے یہ بھی کیا ہے اور اگر ایسی چیز کو کیا جا رہا ہے جو کفر کا شعار نہیں ہے زندہ انسان کو کیا جا رہا ہے سمجھا سی تو پھر اس میں فوکہ کرام کے دو گرہ بن گئے ایک گروہ بزازیا والے کا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے یہ بھی کیا ہے اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ کفر نہیں آئے لیکن حرام ضرور ہے کفر نہیں ہے لیکن اب پڑھو یہ دوم سجدہ جائے سے پڑھنا شروع کر دو کہاں آئے دوم سجدہ جائے پڑھو ابارت وہ یہ ہے کہ شر کی عقیدہ سے بالکل خالی ہو کر کسی کو سجدہ کرے یہ دو قسم آئے اول ایسی چیز کو سیدھا کرے جو کفر کا مذہبی شعار بن چکا ہو جیسا کہ بت اور قبر حکم یہ سگا بھی پہلے کی طرح کفر آئے دوم یہ کہ غیر شعار ہے کفر کو سیدھا کرے حکم اس میں فقان ہاف کے دو گروہ ہیں گروہ اول جس میں فتح بزازیا والا بھی آئے اس سیدا کو بھی وہ پہلے دو سدوں کی طرح کفر کہتا ہے گروہ ہے دوم کہتا ہے کہ کفر نہیں بلکہ حرام ہے کفر نہیں بلکہ Oh, میری طرف دیکھو گے اب دو فائدے ہیں بڑے اہم آگے جتنی بھی بات ہے ساری اس پر مبنی ہے ذرا مہربانی کرو توجہ کرو میری طرف پہلا فائدہ کہ سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم کا فرق صرف نیت کا ہے کس کا ہے <سلام> سنو سنو بظاہر سجدہ عبادت اور سجدہ تہیا و تعظیم میں کوئی فرق نہیں <سلام> سجدہ عبادت میں انحنا ہوتا ہے سجدہ تہیا میں بھی سجدہ عبادت میں وض الجبھحا الض ہوتا ہے سجدہ تعظیم میں بھی وضول جبھا الرق صرف نیت کا ہے کہ اگر دل کے اندر عقیدہ علم ما فوق الاسباب اور قدرت ما فوق الاسباب ہے تو یہ عبادت اور شرک ہے عبادت اور اگر دل کے اندر عقیدہ علم فوق الاسباب اور قدرت فوق الاسباب نہیں تو یہ عبادت نہیں, نہیں. کیا سمجھا سیدہ عبادت اور سیدہ تحیہ ان دو کا بظاہر کوئی فرق نہیں ہے اس میں بھی انہنا اس میں بھی انہنا اس میں وضول جبا الارض اس میں وضول جبا الرض فرق جو ہے وہ کس کا ہے کس کا, کا ہے نیت کا کہ اگر نیت کے اندر علم ما فاؤ گلسباب قدرت ما فاؤ گلسباب والا عقیدہ ہے تو یہ کیا عبادت والا سجدہ اگر یہ نیت نہیں ہے تو یہ تہیا والا سجدہ کوئی سمجھ آیا ہے اچھا ذرا عبارت پڑھ لو یہ بات ہوئی ہے جو میں نے سمجھا دیا عبارت پڑھ لو کہاں ہے ہاں یہ نیچے لکھا ہے نا یہ نیچے فائدہ لکھا ہے نیچے نیچے اور جس صفحے پر ابھی پڑھ رہے تھے سیدھا عبادت اور سد تہیا میں فرق صرف نیت اور عقیدہ کا ہے یعنی بظاہر تو سیدھا عبادت اور سد تہیا دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں جس طرح سد عبادت میں انہنا یا غزل جب عالل ہوتا ہے اسی طرح سید تہیا و تعظیم میں بھی یہی انہینا یا جب غزل جبا عل ہوتا ہے حرک صرف یہ ہے کہ سدہ عبادت میں ساجد شرکیہ قیدہ یعنی مسجود کو معاف کا اسباب عالم الغیب نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر سیدہ شرکیہ کی رکھ کر مسجود کو سجدہ کرتا ہے اور اسی مسجد کے تقرب کی نیت ہوتی ہے اور سیدھا تہیا و تعظیم میں شرکیہ قیدہ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی کا تقرب اور مقصود ہوتا ہے بلکہ مقصود تقرب الہی سے صرف ماتا الاسباب اسباب کی تعظیم اور اکرام مقصود ہوتا ہے سمجھ رہے ہو دوسرا فائدہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تمام شرائع اسماویہ سابقہ تمام شرائع اسماویہ سابقہ میں سجدہ جائے غیر اللہ کو جائز تھا سجدہ جائے غیر اللہ کو تہیا والا سجدہ غیر اللہ کو جائز تھا ہماری شریعت کے اندر یہ سجدہ منسوخ اور حرام ہو چکا ہے ہماری شریعت میں یہ سجدہ منسوخ اور حرام, حرام, حرام, حرام ہو چکا ہے فائدہ <تصفح> نمبر دو پڑھو شرائع سابقہ میں سجدہ تحیہ مخلوق کے لیے جائز تھا لیکن شریعت مہم دیا صاحب السلات والسلام میں اسے مملو اور حرام قرار دے دیا گیا ماخت پڑھوکد کا ناظہ سافی شرائم اور تاکہ تاکی تھی یہ چیز یعنی سیدھا کرنا چاہیے تھا شائ ان کی شرائع کے اندر جبکہ سلام پر توبر کبیر کے تو سجدہ کیا کرتے تھے اس کو اور ہمیشہ راجے کام جائز ملت ان عائد شریعت شریعت علیہ السلام پس حرام کر دیے گئے یہ فاض اس ملت کے اندر و جو السبود مختصن بے جنابی رب سبحان ہو بت اور خاص کر دیا گیا سجدہ مختصات ذات پاک رب سبحان اوبت کے یہی مضمون ہے کولکتا وغیرہ کا ابن کثیر کا والا ہے باخذ نمبر دو علامہ جسا سرازی رحم اللہ لکھتے ہیں وقت کا نفسو جو شریت آدم علیہ السلام اور تاکہ جاہد بھی شریعت السلام کے مخلوقین کے لیے اور یہ بھی ہے ممکن مم مم مم یہ کہ ہو تاقی رہا ہو باقی زمانے یوسف علیہ السلام تک پرست تھا وہ فی بہن ہو بس تو اس انسان کے جو مستحق ہوتا تھا کسی قسم کی تعظیم کا اور ارادہ کیا جاتا تھا اس کے اکرام اور تعظیم کا ممنزل مسافر اور معانقے کے فیمہ بین اور بمن بوسہ دینے کے ہاتھ کو اللہ نسود ہے مگر تاکہ سدھا کرنا غیر اللہ کو علاوہ جی تکنت و تحیہ عزت اور تحیہ سلام کے طور پر منسوخ بالکل منسوخ ہے چاہے منسوخ ہے ماخذ نمبر تین دو ماقے پر آئے تقریم و تہیا باشد دوسرا قسم سیدے کا یہ ہے کہ تقریم و تہیا کے لیے ہو جس طرح سلام اور سر جن نیچے کرنا اور یہ مانا ساتھ اختلاف رسوم عائدات اور تبدل آزمینہ اور اوقات کے مختلف رائے کبھی جائز اور کبھی حرام پہلی امت ان کے اندر جائز سا جس طرح کے علیہ السلام کے قصے اور ان کے بھائیوں میں واقع ہوا ہے کہ خرح جدا و در شریعت مائی طریقہ ہم فی ما بین مخلوقات حرام ممنوع ممنوس اور ہماری شریعت کے اندر یہ طریقہ بھی مخلوقات کے درمیان حرام اور ممنوع ہے حرام اور تیسرا فائدہ اس سد تہیا کی تعظیم پر سگ تہیا کی حرمت پر امت کا اجماع ہے کہا سد تعظیم کی حرمت پر امت کا چاہے اجماع ہے کسی کو اختلاف بھی فائدہ نمبر تین پڑھو یہ حرمت اجماعی ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں شاہ سدی علیہ غیر اللہ کے قائلین کی تردید فرماتے ہوئے لکھتے ہیں دری تقریر سراسر غفلت اجماع قتی اس برتاری میں سجدہ اس تقریر کے اندر سراسر غفلت ہے اس اجماع قتی سے جو برتاری میں سجدہ کے قائم ہوا ہے سمجھ رہے ہو سوال کے تین حصے ہیں کتنے حصے ہیں پہلا حصہ سنو بات کہ ہم جو بزرگان دین غالی سوال کرتے ہیں کہ ہم جو بزرگان دین کی کبور کو یا زندہ بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ تہیا اور تعظیم کا ہے یہ سجدہ عبادت کا نہیں ہے یہ سجدہ تہیا تعظیم کا ہے اور سجدہ عبادت کا نمبر اول نمبر دو سجدہ تہیا و تعظیم کا جواز خود قرآن میں موجود ہے کس میں موجود ہے خرو لہو فضا نفق تو فیے فضا صبح تو ہو میں نفق تو فی میں روحی فقا لہو قرآن میں موجود ہے کہ آدم کو سجدہ ہوا یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ ہوا سمجھ رہے ہو پہلی بات کیا ہے کہ ہم جو سکھا کرتے ہیں بزرگوں تیر ہے سر ننگا کر کے بیٹھے ہو اچھا ٹوپی پیچھے پڑی ہوئی ہے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ سر ہے ماشاءاللہ اللہ ڈیزائن والی ٹوپی ہے ڈیزائن والی ٹوپیاں بھی بہت ہیں ایک نہیں بہت ہیں بلکہ اکثر ہیں ہاں سنو بات پہلی بات کہ ہم جو سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ کون سا ہے تہیا اور تعظیم کا ہے عبادت کا پیش کرتے ہو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ والی سبھی گزری ہے لو کم تو آم رو احادن امر تل مر آتا ان تس جدا کچھ ہے نہیں ہے یاد سد تہیا کی منسوخی کے لیے تم خبر واحد پیش کرتے ہو اور خبر واحد قرآن کے لیے ناسک نہ کبھی نہیں بن سکتی کتنے سوال ہیں پہلا سوال کہ ہم جو سجدہ کرتے ہیں یہ سیدھا عبادت کا نہیں بلکہ تحیہ کا تعظیم ہے نمبر دوم سجدہ تحیہ تہیا کا جواز خود قرآن میں موجود ہے نمبر تین تم اس کی منسوخی کے لیے حدیث خبر واحد پیش کرتے ہو اور خبر واحد قرآن کو کبھی منسوخ نہیں کر سکتی سمجھے یہ بات کتنے سوال ہو گئے اب آگے لکھا ہے الجواب اوالم میری طرف دیکھو پہلے سوال کا جواب سمجھ لو پہلے پھر بارت پڑھتے ہیں انشاءاللہ اردو پڑھتے ہیں پہلی بات تمہارا یہ کہنا کہ بزرگوں کی قبروں کو ہمارا سجدہ دا یہ سید تہیا اور عبادت سجدہ تہیا اور تعظیم ہے سجدہ عبادت تحیع. یہ جھوٹ ہے باطل ہے مردود ہے جھوٹ ہے کیوں ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ سجدہ تہیا اور سجدہ عبادت کا فرق صرف نیت کا ہے اس کا فرق ہے بظاہر کوئی فرق نہیں ہے تو جو لوگ بزرگوں کو عالم الغیب اور مختار کو سمجھتے ہیں وہ قبر کو سجدہ کرتے ہیں اور اگر وہ نہ سمجھیں تو وہ قبر کو سجدہ نہ کریں معلوم ہوا کہ یہ سجدہ عبادت ہے یہ سیدھا تہیا بات سمجھیں گے جو جو لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں قبر والے کو عالم الغیب سمجھتے ہیں قبر والے کو مختار کل علم معاف الاسباب اور قدرت معاف الاسباب کا نظریہ ہوتا ہے تب قبر والے کو سجدہ کرتے ہیں دیکھو جی میں نے کل بھی کہا تھا قبرستان تو بہت بڑا, بہت بڑا ہے قبرستان کے اندر پانچ سو قبر ہے دو سو قبر ہے صرف ایک قبر والے کو سجدہ کرتے ہیں باقی کسی کو سجدہ توں اس لیے کہ اس قبر والے کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے علم ما فوکل الاسباب اور قدرت جس قبر والے کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہے اس قبر والے کو کبھی وہ سیدھا کرتے ہی نہیں ہے جس کا عقیدہ ہے وہی وہ کرتا ہے جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ نہیں کرتا معلوم ہوا یہ سیدھا عبادت ہے یہ سیدھا تکریم تعظیم تہیا نہیں ہے, ہے یہ ملاؤں کا جھوٹ ہے عوام کو سکھا رہے ہیں عوام کہتے ہیں یہ سیدھا عبادت ہے سن جی اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ یہ سجدہ تہیا ہے یہ غلط ہے باطل ہے مردود اور جھوٹ ہے اب پڑھو الجواب اولا سائل کے سوال کا جز اول کہ ہمارے دور کے قبروں کا سجدہ سجدہ تہیہ ہے نہ عبادت یہ بالکل باطل اور مردود ہے کیا ہے اس لیے کہ پہلے یہ بحث ہو چکی ہے کہ سجدہ عبادت اور سجدہ تہیا کے درمیان فرق صرف نیت اور عقیدہ کا ہے بہن تو کہ اگر یہ سدھا شرک عقیدہ کے ماتحت ادا کیا جائے گا اور اس سجدہ سے تقرب اور خوش دی سر اسی مسجود کی ہوگی تو یقیناً سدھا عبادت کا بنے گا اگرچہ ساجد سجدہ کو اپنی زبان سے ایک بار نہیں بلکہ لاکھ بار سجدہ تہیا کا کہتا رہے اور اگر وہ سجدہ شرک عقیدہ کے بغیر ہوگا اور اس سدھا سے مقصود اس ساجد کا تکر نہیں ہوگا نہ تکر مسجود نہ تکروب الہی ہوگا نہ تکروبے مسجود ہاں صرف ماتات الاسباب اس مسجود کا ہی اور تہیا مقصود ہوگا پھر یہ سیدھا تہیا ہے نہ عبادت کا اور جو لوگ موجودہ دور میں قبروں اور بزرگوں کو سیدھا کرتے ہیں وہ یقیناً اور بلا رہے خالص چرکیاتی کے ماتات یہ سیدہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مسجدوں کو مذہب اور غیب دان اور حاضر و ناظر اور نفع و نقصان کا مالک اور مختار اور شفیقاری مانتے ہیں اور ان سجدوں سے مقصود ان غالیوں کا فقط ان بزرگوں کا تقرب اور انہی کی رضا جو یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم سے راضی ہو کر ہماری مرادیں پوری کر دیں گے ہماری امداد کریں گے جن خوش نصیب انسانوں کو بزرگوں سے یہ عقیدہ شر کیا نہیں آئے وہ ان کے سیدا کے قریب بھی نہیں بھٹکتے پھٹکتے تو بنا نل ہے موجودہ دور کا قبروں والا سیدھا بلا رہے سیدھا عبادت کا ہے اس سیدھا کو تعظیمی کہنا نفاق اور تحریف دین ہے نفاق اور ماخت ہو شاہ صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں باز غالیان آنے شاہ غور ہے باز غالیان آنے ان کے باز غالی سجدہ برائے شیخ تجویز کردہ اند شیخ کے لیے سیدھا جائز قرار دیتے ہیں وہ گفتہ کے کہیں سیدھا تعظیم ہست اور کہتے ہیں کہ یہ سیدھا تعظیم کا ہے نہ سیدھا عبادت عبادت کا نہیں آئے نمفام نہ کے سیدھا عبادت خدا ہم سیدھا است برائے تعظیم او تعالی اے اے اے یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی عبادت کا جو سجدہ ہے وہ بھی تو اللہ کی تعظیم ہے کیا ہے وہ بھی تو تعظیم ہے نا اللہ پاک سنگھ میری طرف دیکھو دوسرا جذب کے وہ کہتے ہیں کہ سجدہ تہیا کا قرآن میں موجود ہے قرآن میں اس کا جواب مان لیا کہ سجدہ تہیا کا ذکر قرآن پاک میں لیکن اس سجدہ سے جو تم اپنا غلط عقیدہ کشید کرتے ہو وہ باطل ہے وہ کیا ہے تو سنو تو صحیح قرآن میں جو سجدہ تہیا مذکور ہے وہ زندہ کا ہے مردہ کا نہیں ہے پتے کی بات ہے زندہ کا ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے فائدہ سبے تو ہو فخر فیے میں رو ہی فقا جب میں اس کو بنا لوں روح ڈال لوں زندہ ہو جائے پھر گرنا سجدہ کرنے والے زندہ آدم کو سجدہ ہوا یا مردہ کو سجدہ ہوا اور یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا وہ بھی زندہ کو یا مردہ کو مردہ تو مانتے ہیں ہم تو سجدہ تہیہ ہے لیکن وہ زندوں کو ہے ظالموں تم تو مردہ ولیوں کی قبروں کو سجدہ کر رہے ہو بات سو گئی ہے یہ کہنا کہ قرآن میں سجدہ موجود ہے مان لیا کہ موجود ہے لیکن زندو کو ہے مردوں کو نہیں ہے وہاں قرآن میں زندوں کا سجدہ ہے تم کرتے ہو مردوں کو سجدہ قرآن کا مسئلہ کہاں تمہارا مسئلہ کہاں تمہارا فعل اور ہے قرآن میں جو مذکور ہے وہ اور ہے بات سمجھ یہی ہے یہ پڑھو الجواب سان سائل کے سوال کا جذبے دو کہ سجدہ تہیا کا جواب پہلی شریعتوں میں قرآن سے ثابت ہے یہ حق ہے لیکن غالی لوگ جو اس سے عموم اور اطلاق کشید کرتے ہیں وہ باطل ہے اور مردود ہے جی مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت آزم اور حضرت یوسف والے مسلاۃ وسلام کے لیے یہ سجدہ تہیا کا کیا گیا تو مرے ہوئے بزرگ کی قبروں اور کبوں اور مزاروں اور ان کی تصویروں اور ان کے نشانات کو بھی جائز ہوگا حاصل یہ ہے کہ وہ اس سجدہ کے جواز سے قبروں کے سجدہ کا جواز نکالتے ہیں حالانکہ قرآن اور حدیث اور اقوال سال سے جو کچھ سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جن شریعتوں میں سجدہ تہیا کا جائز تھا اب وہ صرف انسانوں کے لیے تھا کس کے لیے نہ باقی مخلوق نوری ناری وغیرہ کے لیے سان انسانوں میں سے بھی صرف زندہ انسانوں کے لیے تھا نہ مردوں قبروں تصویروں اور نشانات کے لیے غالی صاحبو دل کے قانون سے سن لو کہ مردوں اور قبروں کا سیدھا تہیا نہ ہے چاہے ہے نہ شرائع صاحب کا میں سے کسی شریعت میں جائز ہوا ہے اور نہ ہماری شریعت میں حضرت آدم اور حضر کے سیدہ طی کے جواز سے مردوں اور قبروں کے سیدہ طیب کا جواز ثابت کر لینا یہ تمہارا تحریفی کمال اور اختراعی پیوند اور کشید کردہ صدری نسخہ اور چٹکلا ہے اور سن دلیل نمبر اول لکھی ہے اذ انی انی بشرا من جب کے فرمایا تیرے پرور دار نے سے بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو مٹی سے پس جب کے میں درست کر سے اسے اور پھونک میں اس کے اندر اپنی پیدا کر تو گرنا اس کو سیدھا کرنے والے یہ جی نہ صاحب دلالت کر رہی ہے کہ جب تک جسد بے جان تھا فرشتوں کو سجدہ کا حکم نہیں دیا گیا روح ڈالنے کے بعد حکم دیا گیا خلاصہ جی زندہ آدم کے لیے تھا نہ جساد مردہ کے لیے دلیل نمبر دو برا صاحبہ جہاں بھی زندہ جوس علیہ السلام کو سجدہ ہوا سمجھا سی میری طرف دیکھو تیسری بات جو انہوں نے کہی تھی کہ تم سجدہ تہیا کی منسوخیت کے لیے خبر واحد پیش کرتے ہو کیا پیش کرتے ہو جواب جواب یہ ہے کہ منسوخیت کے لیے ہم خبر واحد پیش نہیں کرتے بلکہ کئی آیات قرآنیا اور اخبار متواترہ ہم پیش کرتے ہیں کئی آیات ایک آیت نہیں کئی آیات قرآنیا اور اخبار پر پڑھو آجت نمبر اول پڑھو ابل پر ہو وہ ان مساجد فلاطداساجد ہاشیے پر ہاشیے پر پڑھ رہا ہوں ہاشیہ جو شاہد القادر کا اسی آیت پر ہے اگلے زمانہ میں سجدہ کرنا تعظیم تھی آپس کی فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا ہے اس وقت اللہ نے وہ رواج موقوف کیا وہ رواج ان مساجد سن رہے ہو میری طرف دیکھو گے تھکے تو نہیں بیٹھے آپ میں نظر آ رہا ہے کہ ابھی چھٹی ہونی والی ہے نکلیں گے بازاروں میں پھریں گے جاجوج ماجوج کی طرح وہ من کلے ہاجاب انجن سیلون بڑی عجیب بات کہی ہے شاہ صاحب نے شاہ صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا اب منسوخ ہو گیا کوئی آدمی اگر کہے کہ آدم کو سجدہ ہوا لہذا میں بھی سجدہ کروں گا تو اس کو کہو کہ تو اپنی بہن کے ساتھ شادی کر اپنی بہن کے ساتھ چونکہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن کے ساتھ شادی کرنا جائز تھا اگر تو آدم کی شریعت پر چلتا ہے تو پھر بہن کے ساتھ شادی بھی کرے تو اگر بہن کے ساتھ شادی نہیں کرتا اس لیے کہ ہماری شریعت میں منسوخ ہے تو اگر کسی غیر اللہ کو سیکھتا بھی نہ کر کیونکہ ہماری شریعت میں منسوخ ہے سمجھ رہے ہو اب پڑھو یہ لفظ لفظ دیکھو کیسی عجیب بات ہے فرماتے ہیں اس وقت پہلے رواج پر چلنا ویسا ہے تو کوئی بہن سے نکاح کرے کہ حضرت آدم کے وقت ہوا ہے تو سن ہو آج اب وہی فائدہ لکھا ہے کہ مساجد کے تین معنی ہیں نمبر اول سیدھا کرنے کی جگہیں اور وہ تمام روئے زمین ہے نمبر دو کہاں لکھا ہے اور نیچے وہ آغاد جن سے سجدہ کیا جاتا، ادا کیا جاتا ہے اور وہ ساتھ ہیں نمبر تین کیا لکھا ہے مساجد کا معنی سکھے تینوں مانوں کا مجموعی مفہوم یہ ہوگا کہ سجدہ کرنے کی جگہیں یعنی ساری زمین میری مخلوق اور مملوک ہے اور سجدہ کرنے کے بھی میرے پیدا کیے ہوئے ہیں تو تمام کے تمام سیدھے خواہ عبادت کے ہوں خا تہیا اور تعظیم کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کو کسی قسم کا سیدھا جائز ایک آیت آ گئی دوسری آیت واقعی میں دکل مسجد ودو ہو لہ اللہ الدین اور قائم رکھو سیدھا رکھو اپنے چہروں کو نزدیک ہر سیدھا کے اور پکارو تم اسے خالص کرنے والے اس کے لیے عبادت کو کتنی آیتیں آ گئی تیسری اجازت ماکان شرنگ ہوتی ہے اللہ الکتاب اب الحکمان پھر کہتا رہے لوگوں کو وہ بندے میرے اللہ کے سوا لیکن ہو تم ربانی جی نبی ما کن تم تو اللہ الکتاب اب ابھی ماقن تم تدرسون باد صاحبہ نے آپ سے آپ کے لیے سدھ تہیا کی اجازت مانگی تو اس سے اولاً خود حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو نازل فرما کر سد تہیا نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منا دیا جس طرح مقبل میں سفا 29 میں گزر چکا ہے سمجھ رہے ہو کتنی آیتیں آ گئی تین آیات ہیں اور سن رہے ہو اچھا آگے چلو جی بیان حدیث اجمالم چاہے اجمال یہ ہے کہ احادی سے متواترا ہے چاہے احادی سے متواترہ ہیں جو کہتی ہیں کہ فیدہ کرنا غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے ماں خلسہ عبد العزیز اللہ کی عبارت پڑھو بدر شریعت ماں طریقہ ہم فی ما بین مخلوقات حرام ب ممنوا سن ہو ہماری شریعت کے اندر یہ طریقہ مخلوقات کے درمیان حرام اور ممنوع ہے ب دلیل احادی سے موتبا کہ دریم باب بار چھدا سات دلیل احادی سے احادی سے موتبا تیرا خبر واحد نہیں بلکہ چاہے اب آگے تفصیل سنو جی لکھا حدیث اول حضرت ابو حرارا والی حدیث لکھی آئے آن ابی حرارت رضی اللہ تعالیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ہوتا میں حکم کرتا میں کسی ایک کو یہ کہ سیدھا کرے کسی کو البتہ حکم کرتا میں عورت کو یہ کہ سیدھا کرے اپنے خامند کو آگے نمبر دو مواز بن جبل نمبر تین فوراق ابن مالک ابن جوشم نمبر چار نمبر پانچ بولو صحیح نمبر چھ نمبر سات تال کے علی نمبر آٹھ اوم سلمان نو انس دس ابن عمر نمبر نیچے دیکھو نمبر راوی نمبر گیارہ سال ببن ابی مالک نمبر بارہ قیس ابن سعد نمبر تیرہ یالبن مرہ نمبر چودہ اسما نمبر پندرہ براہدہ نمبر سولہ جابر بن عبداللہ نمبر 17 زید بن ارکب نمبر 18 عبداللہ اللہ ابن مسعود نمبر انیس سہیب نمبر 20 اکم ابن مالک نمبر اکیس غیلان ابن مسلم اکیس صحابہ سے یہ مروی ہے کتنی صحابہ سے جیسی. اور متواتر حدیث کے بارے میں ہے کہ دس راوی جس کے ہوں وہ کیا بن جاتی ہے تو اکیس صحابہ والی متواتر ہے یا خبر واحد ہے ہاں وہ جو کہتے ہیں کہ متواتر نہیں بلکہ خبر واحد ہے یہ صحیح ہے غلط ہے حدیث نمبر دوم اے رضی اللہ تعالیٰ مجمین سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیماری کے اندر وہ جو نہیں کھڑے ہوئے اسے لان اللہ نسارا بنا لیا انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سی گا کالت فلوازا جالے گا ہو اگر ہوتی یہ نہ ہوتی یہ بات یہ خطرہ نہ ہوتا تو قبر ظاہر کر دی جاتی مگر جان کہ حضرت ڈرے یہ کہ بنا لی جائے مسجد سنو بات اللہ پاک کی حکمت بالغا کے تحت حضرت کی قبر کمرے کے اندر ہے کس جی کے اندر ہے سجدہ کا خطرہ نہ ہوتا تو حضرت کی قبر میدان میں بنائی جاتی جی تو سن رہے ہو جی کسی جی سجدے جی کے ڈر سے اس کو کمرے کے اندر بنایا گیا تاکہ یہاں کوئی آ کر سجدہ کاری نہ سکے جی تو سن رہے جی جی ہو لولا ظال کا ابرضا قبر ہو یہی بتا رہا ہوں تیسری حدیث عن دو بین رضی اللہ تعالیٰ ہو سونا ہو جمدے رضی اللہ تعالیٰ عنوان مدمین سے روایت ہے فرماتے ہیں سنا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کے فوت ہو میں پانچ دن پہلے اور آپ فرما رہے تھے علاوہ من کو قبل گم خبردار تم سے جو پہلے لوگ تھے بنا لیا کرتے تھے قبور اپنے انبیاء اور صالحین کو مساجد اللہ فلاخل قبور مساجد خبردار نہ بناؤ قبور کو مساجد انی انہا کم انزالے کا میں تمہیں اس کام سے منع کر رہا ہوں کر رہا ہوں اچھا چوتھی حدیث بڑی عجیب ہے حضرت علی اب نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیماری کے اندر جو فوت ہو گیا اس کے اندر بلا تو میرے لیے لوگوں کو بس بلایا میں نے فرمایا لان اللہ حکومت تخت قبور رام بیا اہم مساجدہ لانت فرمائی اللہ پاک نس قوم پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سیدھا گاہ بنا لیا ثم سما حضرت یہ نے یہ بیان جاری فرمایا شدت مرض کی وجہ سے حضرت بے ہوش ہو گئے سمجھا کیا ہو گئے فلم آفا کا جب ہوش میں آئے فرمایا سے میرے پاس بلا کر لیا دوبارہ میں بلا کر لے آیا فرمایا کو لوگو اللہ کی لانت ہوئی اس قوم پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سیدھا بنا لیا سماؤ میں علیہ دوبارہ بے ہوش کر دیے گئے سبحان اللہ دوبارہ کلبا پھا جب ہوش میں آئے تیسری مرتبہ فرمایا آلی اے علی اولہ سے لوگوں کو بلا کر لیا بس میں بلا کر لیا تو پھر فرمایا لان اللہ ہو کوما نت خاض کبو رام مساجدہ اللہ کی لانت ہوتا ہوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سیدگاہ بنا لیا سما اگنے والے پھر بے ہوشی کر دی گئی بس جب ہوش میں آئے چوتھی مرتبہ فرمایا اے علی بلا تو میرے لیے لوگوں کو پس میں نے بلایا فرمایا لان اللہ ہو کوما نت خاص کبو رام بیا اللہ کی تو اس قوم پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سیدھا گا بنا لیا تین مرتبہ اپنے مرض موت میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عجیب پیغمبر ہیں آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں میرے بعد میری قبر کو سیدھا گاہ نہ بنا لے تو یہ ساری آیات اور احادیث سے متواترا ہے نہیں ہیں تو یہ کہنا کہ خبر واحد ہے یہ غلط ہے درست ہے اب پھر آخر میں ایک اور سوال کریں گے کہیں گے جی ہم تو قبر کو قبلہ بناتے ہیں ورنہ سجدہ تو خدا کو ہے سجدہ کو کس کو ہے قبر کو ہم بمنگ لائے جواب جواب اب آ رہا ہے الجواب پہلی بات یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہمارا سجدہ خدا کو ہوتا ہے یہ جی باطل اور جھوٹ ہے تمہارا سجدہ قبر والے کو ہوتا ہے کس کو ہوتا ہے اگر خدا کو سیدھا کرنا ہے تو اور جگہ نہیں ہے ضرور قبر کے سامنے سیدھا کرنا ہے تم نے اللہ کو, کو سن رہے ہو جب کہ عقیدہ تمہارا یہی ہے کہ قبر والا کیا ہے عالم الغیب اور مختار کل ہے عقیدہ تمہارا یہ ہے کہ قبر والا عالم الغیب اور مختارے کل ہے اور پھر قبر کے آگے سیدھا بھی کرتے ہو کہتے ہو سکھا خدا کو ہے یقیناً تمہارا سیدھا کس کو ہے قبر والے کو یہ تمہارا باتل بات ہے جھوٹھی بات ہے یہ مردود ہے تمہاری بات ہے بہانہ ہے سر وہ سن رہے ہو مسجد میں سجدہ نہیں کرتے میدان میں خدا کو سجدہ نہیں کرتے خدا کو سجدہ کرنا ہے تو قبر کے آگے ہاں؟ یہ مولویوں نے بتایا ہے عوام کو کوئی پتا ہاں یہ مولوی جو ہے نا لپنا تا فرماوے انہوں نے سکھایا ہے اور دوسرا جواب عبادت کے لیے قبلہ بنانا دو کے لیے دو شرطیں ہیں کتنی شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ جس کو قبلہ بنایا جائے وہ سجدہ کرنے والے کی عبادت کرنے والے کی جنس سے نہ ہو عبادت کرنے والے کی جنس یعنی انسان اور جن نہ ہو او سنو بات, جنس بات جنس قبلہ اس کو بنایا جائے گا جو عابد کی جنس سے یعنی جن اور انسان نا عبادت کے مسئلے کے اندر جن بھی انسان کی ہم جن سے کیونکہ وہ بھی مکلف ہے یہ بھی مکلف ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس چیز کے قبلہ بنانے کی شریعت نے اجازت دی ہو شریعت نے کیا دی ہو یہاں دونوں باتیں نہیں ہیں لہذا یہ جائز اب لکھا شرط اول نیچے نیچے لکھا ہے نیچے نیچے شرط اول قبلہ سجدہ کرنے والے کی جن میں سے نہ ہو نمبر دو اس کے قبلہ بنانے کی شریعت میں نہ صحیح صریح، غیر منسوخ موجود ہو محض کیا سے قبلہ ثابت نہیں ہو سکتا اور یہاں دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی لہذا قبر کو قبلہ بنانا ممنوع اور حرام ہے شابد عزیز رحمولہ فرماتے ہیں لیکن ان اور قبلہ ساختن مخلوقات یعنی لیکن اس قسم کا قبلہ بنانا مخلوقات کا دیگر بعض مخلوقات کو حکمت الہی کے اندر دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے پہلی شرط یہ قبلا ہم جنس خود نہ ہوئے بلکہ غیر جنس ہوئے کیونکہ در صورت کے قبلہ ہم جنس خود باشد جس صورت میں قبلہ اپنی ہم جنس ہوگا تو وہوں میں اشتراک اعتقاد استقلال پیدا میں شود تو وہوں میں اشتراک اور اعتقاد استقلال پیدا ہوگا جس طرح سجدہ کرنا تصاویر سولہ حاقوں کے جن سے آدم اور جنوں سے گزرے ہوئے ہیں اور آدم اور جنہات اس مسئلے کے اندر ایک جنس ہیں کیونکہ آم تکلیف کے اندر دونوں شریک ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ قبلہ بنانا الہی باشد اللہ کے حکم کے ساتھ ہوئے نہ ہو. با استحصان اکلی ہوماسی انتم لا چون شرک چھل اعتکاف شروع ہو رہا ہے عبادات بدنیہ کا ذکر تھا نا سر ان میں سے اب اتکاف کے شرک کا ذکر ہے اے اعتکاف عقوف سے مشتق ہے عقف سے مشتق ہے اے اعتکاف کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک شرعی مانا ہے ایک لغوی معنی اور ایک شرعی معنی ہے لغوی معنی اعتقاف کا ہے کسی جگہ پر جم کر بیٹھ جانا کسی جگہ پر جم کر بیٹھ جانا کسی چیز کو لازم کر لینا کسی غرض کی بنا پر اس کا نام ہے ال اعتکاف العقوف العقف یہ سارے لفظ جو ہیں یہ ایک ہی معنی دیتے ہیں کسی جگہ پر بیٹھ جانا جم جانا اور اس کو لازم کر لینا کسی غرض کی خاطر کوئی بھی غرض ہو اس کا نام کیا ہے اعتکاف آکوف حقف یہ سارے ایک ہی لگ ہیں سمجھ رہے اور شریعت کے اندر اعتکاف کس کو کہتے ہیں وہ آپ نے فقہ میں پڑھ لیا ہے کہ اللہ تبارہ کا وطالہ کی رضا جوئی کی خاطر اس کے تقرب کی خاطر روزہ رکھ کر صبح سے شام تک روزہ جس طرح ہوا کرتا ہے روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد کے اندر جم کر بیٹھ جانا اس کا نام کیا ہے اعتقاف شرعن شراط جو فقہ میں مذکور ہیں تم نے پڑھے ہوئے ہیں روزہ رکھ کر اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے گھر کے اندر جم کر بیٹھ جانا اس کا نام کیا ہے شرحان اعتکاف ہے یہ نیچے لکھا ہے شریح دوم شرعی لکھا ہے پہلے پہلو پر فائدہ اعتکاف کے دو معنی ہیں اول لغوی کسی غرض سے کسی جگہ ٹھہرنا اور اسے لازم کر لینا آگے لکھا ہے لغت متلاقل اکامت متلقل فی اے مکان علا ارض کانا لغت کے اندر مطلب ٹھہرنے کو کہتے ہیں جس جگہ بھی ہو جس غرض سے بھی ہو اور شرعی کیا ہے اعتقاف کی نیت کر کے روزے کے ساتھ کسی مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوڑی اور اس کی تقرم کے لیے مخصوص شرائط جو فقہ میں مذکور ہیں کے ساتھ چہرنا سن اب حضرت اتقاف کی شرک فی القاف کی تین صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں پہلی صورت شرک ہے دوسری دو صورتیں شرک نہیں ہیں لیکن سمجھانے کے لیے جو ہے ان کو بھی ان میں شامل کر دیا گیا ہے پہلی صورت اتقاف کی کیا ہے اللہ تبارک مطالعہ کے علاوہ کسی مخلوق خاو و نوری ناری خاکی جو بھی ہو اس کے متعلق علم ما فوق الاسباب اور قدرت نا فوکل الاسباب کا نظریہ قائم کر لیا جائے علم ما فوق الاسباب اور قدرت یعنی اس کو عالم الغیب سمجھا جائے حاضر و ناظر سمجھا جائے شفیع کہری سمجھا جائے جو مرادیں اس کے اختیار میں ہیں وہ خود کر دیتا ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہیں خدا کو کہہ کر کرا دیتا ہے شفیقاری سمجھ کر اس کی طرف منصوب اس کی قبر یا اس کی طرف منصوب کوئی تھلا یا اس کا بیت ہے یا اس کی کرسی ہے یا اس کا جبا کبا ہے اس پر جم کر بے بسی اور بے کسی کی حالت بنا کر بیٹھ جانا اور یہ نظریہ رکھنا کہ چونکہ وہ ہستی عالم الغیب ہے اس کو میرے اس جم کر بیٹھنے کا پورا پورا پتا ہے وہ مجھ سے خوش ہو کر میری جان میں مال میں اولاد میں برکات پیدا کر دے گا اور اگر میں نے اس کا یہ اعتقاب پورا نہ کیا تو ناراض ہو کر میری جان مال میں نحوست اور بے برکتیاں ڈال دے گا یہ ہے شرک فل اے اعتکاف چاہے پھر عرض کر رہا ہوں کہ کسی مخلوق اللہ پاک کے علاوہ کسی ہستی کے بارے میں شرکیہ عقیدہ یعنی علم ما فوکل اور قدرت ما فوکل جو کچھ سمجھا چکا ہوں میں سارا اس کے تحت اس کی طرح اس کی قبر یا اس کی طرف منسوب کوئی چیز ہو تھلا ہو پتھر ہو چارپائی ہو اس کی تصویح ہو کچھ بھی ہو اس پر جم کر بے بسی اور بے کسی کی حالت بنا کر بیٹھ جانا اور یہ دل میں نیت اور عقیدہ رکھنا کہ چونکہ وہ ہستی عالم الغیب ہے مختار کل ہے اس کو میرے سے بیٹھنے کا پورا پورا پتا ہے وہ اس کو جب علم ہوگا کہ یہ فلانا آیا بیٹھا ہے تو مجھ سے خوش ہو کر میری جان مال میں اولاد میں برکات پیدا کر دے گا یا میری فلانی مراد پوری کر دے گا یا میری فلانی بیماری جو ہے وہ دفع کر دے گا یا میرا جو گمشدہ بیٹا ہے یا کوئی ہے اس کو واپس کر دے گا اور جو بھی مراد ہو دفاع مصیبت مقصود ہو دفاع مرض مقصود ہو یا کوئی مشکل حل کروانی ہو وہ میرا کام کر دے گا اور اگر میں نے یہ درمیان سے توڑ دیا اور اٹھ گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا اور میری جان مار میں نحوس ڈال دے گا یہ ہے شرک فل شرک فلف اب اردو عبارت پڑھو والد صاحب رحم کے اگلے صفحے سے شرک فل احتکاف کے ان کا عنوان کے نیچے تین صورتیں ہیں اگرچہ صرف پہلی صورت شرک ہے اور بق یا دو صورتیں شرک نہیں لیکن برائے وضاحت انہیں یہاں ذکر کیا جاتا ہے صورت اولہ دکھائے شرک یا قیدہ کی غیر اللہ کو غیب دان نفع و نقصان کا مالک و مختار اور شفیقاری سمجھنا کے تحت کسی غیر اللہ کے حضور میں یا اس کی قبر یا اس کی طرف منصوب کسی منصوب کی مثلاً تازیہ عالم تھلا وغیرہ پر حصول مراد یا دف مصیبت یا مرض کے لیے بے کسی اور بے بسی کی حالت بنا کر جم کر پڑا رہنا سمجھ رہے ہو اور بے آئین ہی مشرقین عرب کا یہی طریقہ تھا کہ وہ بھی شرکیا کیدا کے تعداد خود بھی اپنے ماں بوجھوں کا اتکاف بیٹھتے تھے اور اپنے جانوروں کو بھی وہاں اتکاف کے لیے لے جاتے تھے جانوروں کو بھی آہ. کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ہمارے علاقے میں وہ جگہ جو ہے وہاں جانوروں کو بھی نوراتا بٹھاتے ہیں جانور بیمار ہو جاتے ہیں جب تو ان کو وہاں لے جاتے ہیں اب پڑھو تماثر تم لہف کیا ہے یہ جی تم سالے تم سالے اور بت وہ جو تم ان کے اوپر جمنے والے ہو معلوم ہوا کہ وہ اتکاف کرتے تھے تو آپ ان کو یہ فرما رہے ہیں اگر وہ اتکاف نہ کرتے تو آپ یہ بات نہ فرماتے ماخذ نمبر دو نابد افنا منفنز اللہ کفین عبادت کرتے ہیں ہم اسنام کی بس سارا سارا دن رہتے ہیں ہم ان کے اوپر جمنے والے اتقاف والے نمبر تین اور پار کر دیا ہم نے بنی سلیل کو سمندر سے دریا سے پس آئے وہ اوپر ایک قوم کے جو نورات ہم بیٹھے تھے اپنے بتوں پر ماخذ نمبر چار باندور اسفا اور دیر سو طرف اپنے معبود کے جو رہا ہے تو اس پر جمنے والا البتہ ضرور ضرور جلائیں گے ہم اسے اس کے بعد البتہ اڑائیں گے اسے دریا کے اندر اڑانا آقفا ذل تالے ہے آفا ماخذ نمبر 5۔ آپ کے فینا حقہ جرجیا موسا کینے لگ کے جوہودی کہ ہمیشہ رہیں گے ہم اس پر جمنے والے تاکہ واپس آئیں طرف ہمارے منسا علیہ السلام آپ کے فینا جمنے والے سمجھا سر ماخذ نمبر چھ اللہ آزرو کی لکھتے ہیں آن ابو با قدل سی رضی اللہ تعالیٰ عنصل ہے فرماتے ہیں نکلے ہم ساتھ نبی علیہ السلام کی طرف ہنین کے قوریشن ممن سوا بے شرط خزرہ اور تھا کفار قوریچ اور ان لوگوں کے لیے جو کے سوار بیاں ایک درخت بہت, بہت بڑا سر سبز کہا جاتا تھا اسے ذات انواد آیا کرتے تھے اس کے یہاں ہر سال بس لٹکاتے تھے اس پر اپنے اسلیہ کو اور زبے کیا کرتے تھے اس کے یہاں عورت کا آپ بیٹھا کرتے تھے اس کے ہاں ایک دن معلوم ہوا وہ لوگ یہی کام کیا کرتے تھے نا صرف مافذ نمبر سات نیز علامات روکی لکھتے ہیں پکان ہو فرغو یا فرغوں میں حج ہم و لم یا ہلو حتہ یا طلزا جو تھے وہ جب کہ فرغ ہوا کرتے تھے اپنے حج اور اپنے طواف بالکاب سے تو حلال نہ ہوتے تھے حتیٰ کے آتے تھے عزا کو استواف کرتے تھے وہاں کا اور حلال ہوتے تھے وہاں پر آ کر اور نوراتا بیٹھتے اطکاف بیٹھتے تھے وہاں ایک دن ایک دن وہاں اتکاف کیا کرتے تھے اوزا نمبر ابن کی تھا جی فل جی بنایا کرتا تھا حاجیوں کے لیے جہلیت کے اندر ستوں سلما ماتا آکف والا قبر ہی سلما ماتا آ کافوالا جب وہ فوت ہو گیا تو نوراتا بیٹھنے لگ گیا اتکاف بیٹھنے لگ لگے اس کی قبر پر عبادت کرنے لگے اس کی سمجھ رہے اسے میری طرف دیکھو حضرت یہ جو صورت میں نے ابھی بیان کی ہے اس نظریے کے تحت کسی غیر اللہ کا اتکاف کرنا یہ اس کی عبادت کرنا ہے کیا کرنا ہے اور اس کو الح بنانا ہے یہ اتقاف عبادت ہے اور یہ اس کی عبادت کرنا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے الہ بنانا ہے اور عبادت غیر اللہ کی پال ہے وہ پیچھے کی چاہے شرک ہے لہذا یہ اتقاف بھی چاہے شرک ہے اور شریک کفر ہے پڑھو اب حکم شرک عقیدہ کی کے غیر اللہ تعالی کے تقرب کے لیے اتکاف بیٹھنا اس کی عبادت کرنا اور اس کو ولا بنانا ہے اور شرک جلی اور ظلم عظیم ہے اور ظلم عظیم ہے حافظ لکھتے ہیں امل اکوف ول مجاورتہ جرتن اوہ جرن تم سالن اوور تم سالن سب پر اتکاف بیٹھنا اور مجاورت کرنا کسی درخت کے ہاں یا کسی پتھر کے ہاں ہاں وہ سال یعنی بندے کی شکل بنی ہوئی ہو یا نہ ہو سال یا اتکاف اور مجاورت کرنا نزدیک قبر کسی نبی یا غیر نبی یا مقام نبی یا غیر نبی کے فلح صحادہ من دین المسلم من دین المسلمینہ یہ مسلمانوں کے مذہب میں سے نہیں آئے بل ہو امن جنس سے دین المشرقینا بلکہ یہ مشرقوں کے دین کے جن میں سے ہے ہو یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے سرات مستقیم سمت چار سو اکتالیس <خصف> میری طرف دیکھو دوسری صورت میں نے کہا تھا نا تین صورتیں ہیں ایک سورت یہ شرک ہے دوسری صورت کیا ہے دوسری صورت یہ کہ ہے کہ اتکاپ بیٹھتا ہے کسی غیر اللہ کا کس کا مندون اللہ کا اتکاف بیٹھتا ہے کسی نبی ولی جن فرشتے نوری ناری خاکی یا درخت کا یا حجر کا لیکن شرکی عقیدہ نہیں ہے اس ہستی کو وہ عالم الغیب مختارق المتصرف نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی اس کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ صورت شرک تو نہیں ہے شرک اس لیے کہ شرکی عقیدہ نہیں ہے شرکی عقیدہ ہوگئے تو شرک آئے لیکن یہ حرام اور ناجائز ہے حرام اور ناجائز, ناجائز, ناجائز ہے. ہے اب پڑھو سورت بھی پڑھو حکم بھی پڑھو سورت دوم شرکیہ عقیدہ سے خالی ہو کر کسی غیر اللہ کا اتکاف بیٹھنا حکم یہ سورت شرک تو نہیں کیونکہ شرکیا کی عقیدہ نہیں البتہ بیدت صحیح اور حرام ضرور ہے حرام تیسری صورت کہ اتکاف بیٹھتا ہے اللہ کے لیے کس کے لیے لیکن مسجد میں نہیں بیٹھتا کسی میدان میں بیٹھتا ہے اپنے گھر میں بیٹھتا ہے یا کہیں اور بیٹھتا ہے بیٹھتا اللہ کے لیے ہے لیکن مسجد میں نہیں بیٹھتا تو یہ بھی شرک تو نہیں ہے لیکن حرام ہے کیا ہے حرام ہے اتکاف جے بغیر مسجد کے نہیں ہو سکتا سمجھا سر ہاں اللہ اکبر میں نے غلط کہہ دیا مسجد میں تو نہیں بیٹھتا لیکن کسی بزرگ کی مزار پر بیٹھتا ہے یا اس کی طرف منسوب شدہ چیز پر بیٹھتا ہے نیت اس کی غیر اللہ کی نہیں کرتا نیت اللہ کی کرتا ہے لیکن بیٹھتا بزرگ کے مزار پر ہے یا اس کی طرف منسوب شدہ چیز پر ہے صورت سون شرک عقیدت سے خالی ہو کر صرف اللہ تعالی کے لیے ات کا بیٹھتا ہے لیکن مسجد میں نہیں بلکہ کسی بزرگ کے مزار پر یا اس کی طرف منسوب شدہ چیز پر حکم یہ صورت بھی شرک تو نہیں البتہ بیدات صحیح اور حرام ضرور ہے کیونکہ اعتقاف کے لیے مسجد میں ہونا شرط ہے, ہے, ہے, حرق ہے, حرق ہے اور اس چرت پر ایمار بچہ بلکہ پوری امت کا اجماع ہے پوری امت کا بھئی اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ عرفات میں بھی نہیں بیٹھ سکتا بندہ عرفات وہ مقام ہے جہاں ان حاجی کے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں اور پھر مزدلفہ میں بھی اتفاف نہیں ہو سکتا مسجد میں مزدلفہ میں جو مسجد کھڑی ہے یا عرفات میں جو مسجد ہے اس میں ہو سکتا ہے مسجد سے باہر نہ عرفات میں ہو سکتا ہے نہ مزدلفہ میں ہو سکتا ہے اس لیے بزرگ کی قبر پر کجار سمجھ رہے ہو سی اور اس پر برائی ماربا کا اجما ہے ماربا کیا بلکہ پوری امت کا اجماع ہے خبریں کا جی عبادت تو عرفات مزدلفہ اور مینا جیسے مقدس مقامات میں بھی بغیر مسجد کی ادا نہیں ہو سکتی اور سن رہے ہو ماخذ بلا تو بادشر تم آپ سے دے اور نہ مباشرت کرو تم ان عورتوں سے طرح حالت تم اتکاف بیٹھنے والے ہو وہ مساجد کے اندر اللہ ملو سی کی برق پڑھو وہ فی تقید التقاف ہے اطقاف کو مساجد کے ساتھ مقیت کرنے کے اندر دلیل نالا نولا یسی اللہ گل مسجد دلیل بات پر کہ اتقاف جیز نہیں ہے مگر مسجد کے اندر اگر چونکہ اگر جیز ہوتا شرن غیر ہے مسجد کے اندر تو البتہ جیز ہوتا اپنے گھر اندر وہ ہوا باطل ان وہ ہوا باطل ان کے اندر بہو بات بل اجماع بہو بات اجماع ہے علما کا کہ باطل ہے تھام سرف نمبر دو علامہ جساس راضی رحم و اللہ فرماتے ہیں و اما شرط کون ہے فلم مسجد فل اطقاف ہے اور ابر شرط ہونے اس کے مسجد کے اندر اتقاف کے اندر بس اصل بھی تو اس کی قول ہے کبلا وجل بات شروع ہوں نوان تم آپ فلم بس کر دیا یہ شرط اتکاف سے ال کون ہو فلم مسجد ہونا مسجد کے اندر فحاصال میں اتفاق جمی سلفے فہا سال فہا اتفاق جمی سلفے تمام سلف کے اتفاق سے یہ بات حاصل ہو گئی شمن شرط احتقاف القنفل مسجد اطکاف کی شرط ہے کہ مسجد کے اندر ہو گئے اللہ اختلافی عموماج و خصوصی آل اوپر اختلاف کون سکا کام مساجد اور خصوص مساجد کو بر اس طریقے سے جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ تم نے فکا میں پڑھا ہے کہ ہر مسجد میں بھی اتقاف جہز نہیں ہے اس مسجد میں جائید ہے جس میں پانچ وقت جماعت ہو گا. اس مسجد میں جائز ہے جس میں ہاں جس, جس میں جماعت نہیں ہوتی جس طرح غیر آباد مسجدیں ہوتی ہیں ان میں اطلاع جائز نہیں آئے اللہ یہ کہ موت ات کے بھی بیٹھے اور وہاں اپنی جماعت قائم کر لیو کہ جماعت ہونے لگ جائے تو پھر الگ بات ہے سمجھا سر ماخذ نمبر تین ون ہو فل مسجد ویت شرط آنے اور مسجد کے اندر ہونا اور اتکاف کی نیت کرنا یہ دو شرطیں ہیں صحت اعتقاف کی اتکاف کی صحت کی چاہیں شرطیں ہیں موجودہ دور کے غالیوں کا اعتقاف ہے قبور یعنی نوراتا جی میری طرف دیکھو فرماتے ہیں ہمارے دور کے غالی بھی ہو بہو بہو بہو ہی کام کرتے ہیں جو مکے کا مشرق کرتا تھا کہ جب بیمار ہوتے ہیں یا کوئی مصیبت آتی ہے سمجھا یا کوئی بندہ گم ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ خود بھی بزرگوں کے مزاروں پر جا کر اتکاف کرتے ہیں بلکہ اپنی عورتوں کو بھی لے جاتے ہیں اتکاف کراتے ہیں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں سمجھ رہے ہو اور وہاں پڑے رہتے ہیں اور یہ اتکاف کرنے والے جو ہیں ان کو وہ کہتے ہیں سوالی ہماری زبان میں کیا کہتے سوالی یہ بزرگوں کا سوالی ہے یعنی بزرگوں سے سوال کرنے کے لیے آیا ہے وہ سمجھ رہے ہو اور اس اتکاف بیٹھنے کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نوراتا کیا کہتے ہیں نوراتا کہتے ہیں نوراتا اس لیے کہ یہ جی مشابہت کرتے ہیں بےمان اطکاف کے ساتھ کہ مسلمان مسجد کے اندر آ رمضان کی آخری عشر میں اطکاف کرتا ہے نا جی تو وہ کتنی راتیں بنتی ہیں نو اگر چاند تیس کا ہو تو پھر دس راتیں بنتی ہیں پر عام طور پر انتیس کا ہوتا ہو تو نو راتیں بنتی ہیں تو وہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں بزرگ کی بازار پر جو بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور اگر شیتان بیمان خواب کے اندر آ جائے اور پیر کی شکل بن کر اور کچھ کا کچھ کہے تو کہتے ہمیں اشارہ ہوا ہے اشارہ نہیں اشارہ کہتے اشارہ ہوا ہے ہمیں بزرگ نے فرمایا ہے کہ اور جو رہا تھا بھی بیٹھ جب میرے نام کی کالی گائے دے تب تیرا کام ہوگا سمجھا یا نے پچھلے سال میری منت نہیں دی تھی اس لیے تیرے اوپر مار پڑی ہے اس قسم کی شیطان جو باتیں کرتا ہے بےمان خواب میں کر پا رہو مسئلہ کے اندر تو وہ ساری باتیں جن کو اشارہ کہا جاتا ہے اور ان کا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ بزرگ عالم الغیب ہے مشکل کشا حاجت روا حاضر ناظر ہے میرے یہاں آ کر پڑھنے کا اس کو پورا پورا علم ہے وہ اس سے خوش ہو کر میری جان میں مال میں عزت میں برقات پیدا کر دے گا اور یہ میری مصیبت جو ہے یہ رفع ہو جائے گی بیماری میری ختم ہو جائے گی یہ سارا ان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے یہ تشبیح کرتے ہیں اب پڑھو یہ اردو عبارت پڑھنی پڑے گی ہمارے دور کے غالی اور قبر پرست خود بھی بزرگوں کے مزاروں پر یا کسی لحاظ سے ان کی طرف منسوب شدہ ٹیلوں تھلوں اور درختوں پر بوقتے مرض یا مصیبت یا ان کے علاوہ کسی مراد کے حصول کے لیے اتکاف بیٹھتے ہیں اور اسی طرح اپنی اولاد اور مستورات بیمار اور مصیبت زدہ یہ کسی مراد کے طالب کو بھی اتکاب بٹھاتے اور اس اطکاب کو ہمارے علاقے میں نوراتا کہتے ہیں اور اس نوراتا بیٹھنے والے مشرقوں کو اس بزرگ کا سوالی ہی کہتے ہیں اور ان کے ذام فاسد میں خاب میں بزرگ کی طرف سے ان کو اجازت مل جائے یا مزید نوراتا کا حکم اس کو اشارہ کہتے ہیں نیز جب ان کے مال میں کوئی بیماری پڑ جائے تو مشرقین عرب کی طرف اس مال کو بھی اس بزرگ کے مزار پر نوراتا بٹھاتے ہیں دفے مرض اور حصول برکت کے لیے دن کو انہیں چراتے رہتے ہیں لیکن رات کو اس بزرگ کے مزار کی حدود میں ان جانوروں کو ٹھہراتے ہیں ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے نا میں نے بتایا تمہیں وہ شو شہید ہیں وہاں جانوروں کو خاص طور پر لے جاتے ہیں او بہت بڑا درخت ہے بوہڑ کا درخت ہے یہ جو باہر کر ہے نا تو سے وہاں اس طرف بہت بڑا درخت ہے سارا دن جانوروں کو ادھر ادھر چرا کر شام کو وہیں درخت کے نیچے لے آتے ہیں بزرگوں کا مزار بھی وہیں ہے اور وہ جانور بھی وہیں بیٹھتے ہیں باقاعدہ پھر وہ کہتے ہیں جی رات مجھے اشارہ ہوا ہے کہ بزرگ جو ہے وہ پانی پر دم کر کے جانوروں